اوضو باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم من حمده و نفته و نفته قد خصر الذین قدبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاعته مستاعت بغتتا قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم یحبرون ارزاهم علی وضورهم علی ما یذرون بب خطر اللہ کی نقدہ کو بلقاء اللہ یقیناً جو لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جٹلایا حتیہ ادا جا مست بختا خن کہ جب قیامت ان کے پاس اچانک آن پہنچے گی پارو تو کہیں گے یا حق رتنا فرت نافی ہا اے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاحی کی وہ ہم رونا اور زارہ ہوں اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے اعلیٰ خبردار یقیناً جو وہ بوجھ اٹھائیں گے وہ برا ہے یعنی دنیا میں وہ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 بمن خیات دنیا إِلَّا و لحب اور دنیاوی زندگی کھیل اور دل لگی کے سوا کچھ بھی نہیں وارآرت خیر اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں اقلاط اقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے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 اللہ سے ڈر کے رہتے ہیں مگر نا کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے کیونکہ وہ دنیا میں جو نہیں منمانیاں کرتا ہے کر لے اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے بہلت دی ہوئی ہے ام لیلا کئی متعین کا فیری نہ اللہ نے ان کو بہت دی ہوئی ہے ڈھیل اور آخرت ان کے لیے سوائے ختارے اور نقصان کے اور کچھ نہیں ڈرنے والوں کے لیے متفقی لوگوں کے لیے کفر شرک سے بچنے والوں کے لیے آخرت بہتر ہے تو خیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دنیا مومن کے لیے ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر کی یہی جنت ہے اب نا یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات یقیناً رنگین کرتی ہے جو یہ کہتے ہیں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 لیکن جو ہی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اللہ نبراظین کے پیغامات پہنچانے شروع کیے تو ان میں سے اکثر وہی جو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے ان میں سے اکثر لوگ آپ کی مخالفت پر کمر دستہ ہو گئے اور آپ کو نور زب اللہ جھوٹا کہنے لگے ابو سفیان جو بدر عہد اور خندق کی جنگ کا ایک بہت بڑا باعث تھا بدر کی جنگ بھی ابو سفیان کی وجہ سے ہوئی کی بھی اور خندق کی بھی اسے رومی بادشاہ ہیرتل نے پوچھا ہرتل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بھیجا تھا اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے تو یہ اپنے تجارتی کافلے کے ساتھ ادھر گئے ہوئے تھے ابھی مسلمان نہیں تھے ہیرسل نے سوالات کیے رومی بادشاہ نے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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے قد نعلم لا يقولون یہ جو آپ کو جھوٹا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان کا آپ کو جھوٹا کہنا آپ کو کرتا ہے آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں فرمایا و تذیب ہونا تھا حقیقت میں وہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے آپ کو صادق مانتے ہیں آپ کو امین مانتے ہیں بلا قلم ظالمین حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وہ سچا سمجھتے ہیں کافر ہونے کے باوجود اور جھوٹا کیوں کہتے ہیں اللہ تعالی کی آیات کی وجہ سے اللہ کم ظالمین ابھی کیونکہ شفی لحاظ سے تو آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے آپ کے نبوت سے پہلے چالیس سال اس بات کا ثبوت ہیں ان سے مراد در اصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں ممکن ہی نہیں کہ ایک بشر نبی اور رسول ہو یہ نہیں ہو سکتا والا قد خود پبلک یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اپنے چھٹلائے جانے پر صبر کیا اور انہیں اذا دی گئی تکلیف دی گئی کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی والا محبدیل علی اللہ اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں والا قدام نبا المسرین اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آئی ہیں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 قیامت قائم ہوگی اس دن بھی اور دنیا کے اندر بھی ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان لانے والوں کی بھی مدد کریں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے لا قدیر علی کلات اللہ اللہ کے کلات کو اللہ کے واضح کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے تو میں نے مقرر کر دیا ہے کہنا اور اصولی میں بھی غالب آؤں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا وہ دین الحق اور دین حق دے کر بھیجا کیوں عَلَى الدِّينِ تاکہ اسے ہر تمام کے تمام پر پر غالب کر دے تو یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا لہذا آپ اطمینان سے رہیں اللہ تعالی کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا جس طرح انہوں نے یعنی سادقہ انبیاء نے صبر سے کام لیا استقامت کا مظاہرہ کیا آپ بھی سمر و استقامت کا مظاہرہ کریں اپنی دعوت پیش کرتے رہیں اور کسی بے چینی کو اپنے اندر راہ نہ پانے دیں یقینا آپ بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی نصرت سے ہمکرار ہوگئے جس طرح پہلے انبیاء کو ہم کیا گیا تھا وہ ان کا نقابر علیہ کا اور اگر آپ پر ان کا مو پھیرنا بھیان گزرتا ہے فَإِنِ ان أَن تَبْتَغُيَ نَفَقًا فِي الْأَرْبِ تو اگر یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کرو اَوْ سُلَّمَن فِي السَّمَاءِ یا آسمان میں کوئی سیری دھوڑ نکالو فَتَعْتِيَهُمْ بِي آیا او پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو لاؤ۔ مطلب اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ زمین میں سرنگ کھول کے یا آسمان میں سی لگا کے کوئی نشانی ان کو لا کے دکھا سکتے ہو تو کر لو و شاہ اللہ اور اگر اللہ تعالی تعالیٰ علی خدا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا فلا سکون نہ مجل تو آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہو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 جیسے جیسے موہن مانگتے ہیں مانگتے رہے ہیں آپ ان کے ان کی ڈیمانڈوں کی پرواہ نہ کریں مگر نا کافروں کی تو عادت ہے کہ ان کی ڈیمانڈ پوری کرو تو وہ ڈو مور کا نعرہ لگاتے ہیں اور کرو اور کرو یہ کبھی رکتے نہیں لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں فکر نہ کریں یہ ہدایت دینے کا کام یہ اللہ تعالی کا ہے موہ دیکھے بغیر بھی ایمان لانے والے لے آتے ہیں اور نہ لانے والے وہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اس لیے کہا والا شاہ اللہ جمع الخا یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی موجہ لا کر دکھانے سے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہدایت پر آ جائیں گے ہدایت تو سراسر اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے آپ کے دھین میں پیغام پہنچا دینا ہے تو اس حقیقت کو پیش نظر رکھیں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 اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا تو پھر اختیار دے کے آزمانے کا جو سلسلہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا اللہ نے اختیار دیا ہے جو چاہتا ہے شکر گزار بنے جو چاہتا ہے شکرا بنے, بنے جو چاہتا ہے ایمان لیا جو چاہتا ہے فخر کرے اور اس اختیار کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا ہے تو لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر اور اس کی مسلحوں پر ایمان رکھ کر آپ تو ستی حاصل کریں پریشان نہ ہو ان یس تجیب الدین یسونا صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں جو سنتے ہیں وہی لوگ باس کو قبول کرتے ہیں ول موتا یب اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا سما اللہ جائن پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اس آئت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردوں کے مشابے قرار دیا ہے کہ جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دیتے مردے کو جتنی مردے آوازیں ماریں آوازیں دیں کچھ نہیں جواب دے گا یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور ان مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اس وقت ہی آئے گی جب اللہ ان کو دنیا سے اٹھائے گا اور ان کا محافظہ کرے گا موت آنے کے بعد ان کو عقل آئے گی لیکن اس وقت کی عقل ان کو کہ اس نبی پر کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی کل کہہ ان اندر آیا اللہ تعالی آئس یعنی بڑی نشانی نازل کرنے پر قادر ہے اکثر ہوں لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے لا یا منقرین روت کے شبہ بھی پیش کرتے سیدن اللہ کے رسول ہیں تو پھر شامی دکھائیں کوئی معجزہ دکھائیں ایسا معجزہ ہو کہ اسے دیکھ کر ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے آنے والا رسول ہے ایسا کوئی موجودہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ موجا کرنے پر موج ناز پر قادر ہے مگر اس کی حکمت اور مصرحت یہ ہے کہ اگر کھلی نشانی آ جائے جس طرح صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی لوگوں نے ان کی کوچے کاٹ ڈالی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازر کر دیا تو اللہ کی حکمت اور مصرحت یہ ہے کہ جب کسی فارم پر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 نہ کوئی چلنے والا جانور ہے اور نہ ہی کوئی اڑنے والا یطیر بی جناخل ہی جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتا ہے اللہ امن ان مگر تمہاری طرح ہی وہ امتیں ہیں ماں فرتنا فل کتاب ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی سن ماں اور پھر وہ اپنے رب پر رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے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 جس طرح اللہ تعالیٰ ان کی مصلحتوں کا خیال رکھتا ہے تو اسی طرح ان لوگوں کے مطالبے کے مطابق نشانیاں اور بوجھ اگر نازل کرے تو یہ اللہ کی مسلحتوں کے خلاف ہے لہٰذا اللہ تمہارے متعلق کی مسلحتیں ملحوظ رکھتا ہے جانوروں کے بارے میں مسئلے کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے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 فنتا تو قرآن اور حدیث میں کوئی بھی بات ایسی نہیں جو بیان نہ کی گئی ہو الکتاب سے مراد قرآن اور حدیث دونوں بھی ہو سکتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں ہر شے کا بیان آ گیا ہے سما ادار شاروں پھر وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے یعنی کفار کو متحدہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کے کسی جانور یا پرندے کے حالات سے نواقف نہیں ہے جو بھی وہ کرے گا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا تو تم اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھ رہے ہو کہ تمہیں تمہارے اعمال ہاں کا بدلہ نہیں دیا جائے گا تمہیں بھی تمہارے اعمال ہاں کا بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا وہ ادھر وہ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا قیامت کے دن جانوروں کو درندوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا بھی قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا اگر جانوروں کا حساب ہوگا تو انسانوں کا دل اولا ہوگا سیدنا ابو رابو رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہی مسلم میں ہے کہ حقداروں کے حقوق ضرور ادا کروائے جائیں گے ہٹکا کہ سینگ والی بکری نے اگر کسی بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا بکری سے جانوروں سے حساب لیا جا رہا ہے انصاف ہے قیامت کے دن جو اللہ تعالی جانوروں سے کریں گے تو انسان تو تو برقریتیں اولا ان کا حساب کتاب لیا جائے گا ول تینہ کردہ وہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا وہ بہرے ہیں وہ حکمن اور گنگے ہیں پھر ظلمات اندھیروں میں ہیں میں یشا اللہ جسے اللہ چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور چاہتا ہے اسے پر راہ راہ پر لگا دیتا ہے یعنی ہماری آیات کو جٹلانے والے کیونکہ نہ تو حتبات سنتے ہیں بہرے ہیں سماج سے آ رہی مطلب ہماری آیات کو سننے سے گونگے ہیں ویسے گونگے پہرے نہیں ہیں ہماری آیات کو سننے سے پہرے ہیں اور نہ ہی ان کی زبانوں سے حق ہاں بات نکلتی ہے ہاتھ بیان کرنے میں گونگے ہیں ہاتھ سننے میں بہرے حق ہاں بیان کرنے میں ڈونگے ہیں فر سنو مات اور یہ ابرو شرک کی دلدلوں میں اوپر و شرک کے اندھیروں میں ہیں فرسے ہوئے ہیں تو یہ گبراہ ہیرو کی دلدل میں ہیں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 ایسا <القل> تم کیا تم نے دیکھا یا تمہارا کیا خیال ہے اِن اللہ, ہی اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور یا تم پر قیامت آ جائے تدعون کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور پکارو گے تم سعدین اگر تم سچے ہو بل ای تدعون بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے پک شا تدرو نہ انشا پھر اگر اس نے چاہا تو وہ دور کر دے گا جس کی طرف تم اسے پکارو گے وطن سونا شری کون اور جو تم شریف بناتے ہو اسے بھول جاؤ گے اس مضمون کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں متعدد مقامات پر کئی جگہوں پر بیان کیا ہے جیسے سورہ اسرائیل، سورہ ضلع مین لقمان، سورہ یونس وغیرہ میں یہ مضمون بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرقین تھے وہ ان کا طرز عمل کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید چونکہ انسان کی فکر میں رکھ ہے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 تو اگر اچانک تم پر قیامت آ جائے یا اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے پھر کیا کرو گے مصیبت کے وقت تو سارے دوست میں بھول جاتے ہیں لات منات تجا ہوبل نائلہ وغیرہ وغیرہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں سب دماغ سے نکل جاتے ہیں اکیلے اللہ کا ہی تمہاری نگاہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمہاری اتائیں ہوتی ہیں اسی کے آگے ہاتھ اٹھتے ہیں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 لیکن آج کل کے مشرمانوں کا حال تو بڑا جیب و غریب ہے وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی اگر فریاض کرتے ہیں تو اپنے کسی خود ساختہ معبور کے آگے کوئی عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے کوئی باب فرید کو پکارتا ہے کوئی بہدین دتریہ کو کوئی علی حجبیری کو اور کوئی شمس تبریز کو پکارتا ہے اور کوئی بڑی سرکار کو اور کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو ہر کسی نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں جب مشکل میں فنجتے تھے مشرق